من قال المراتین اور جس شخص نے کسی عورت سے, کہا، کسی عورت سے کہا، کسی اجنبیہ عورت سے کہا یوم جس دن میں تجاحا جس دن میں تس سے نکاح کروں گا فنتی تارکن پس والی پست و طلاق والی فتحجہ جہاں لئی لَيْلًا اب اس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا رات کے وقت تو لقت تو طلاق واقع ہو جائے گی وہ عورت متعلقہ بن جائے گی وہ عورتہ وہ عورت متعلقہ بن جائے گی متعلقہ ہو جائے گی انسکرو یوراد بھی بیاض الاری کیوں کہ یوم کا لفظ ذکر کیا جاتا ہے یوراد بھی بیاض النہاری اور اس سے مراد دن کی سفیدی لی جاتی ہے دن کا اجالا لیا جاتا ہے فیوحمل علی بس اس پر محمول کیا جائے گا اضاقورینہ جب کہ یہ ملا ہوا ہو بف ایسے فعل کے ساتھ یمتو جو فعل منتد ہو جو فیل کیا ہو ممتد ہو کسون جس طرح کے روزہ ول امر بلیت اور جس طرح کے امر بلیت سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے نہار اور ایک لفظ ہوتا ہے لئے اور ایک لفظ ہوتا ہے یوں تین قسم کے الفاظ کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس کے بعد آپ اس مسئلے کو سمجھیں انشاءاللہ اللہ الرحمن آسانی ہو جائے گی نہار کا لغوی معنی ہے کہ سفیدی دن کا اجالا یعنی طلوع شم سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے اس کو نہار کہا جاتا ہے اس کو وہ کیا جاتا, کہا جاتا ہے اور لیل کا معنی ہوتا ہے لوہوئی معنی کہ اندھیرا سیاہی اندھیرا اور سیاہی غروب آفتاب سے لے کر طلوع شمس تک کا جو وقت ہے اس کو لیل کہا جاتا ہے اس کو لیل کہا جاتا ہے, پیسرا لفظ ہے تیسرا لفظ ہے یوں تیسرا لفظ ہے یوں اب یو سے نہار بھی دن بھی مراد لیا جا سکتا ہے نہیں انہار بھی مراد لیا جا سکتا ہے دونوں کا اہتمام یوم کے اندر دونوں کا اہتمال ہے یوم سے اناہار بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور یوم سے الل بھی مراد لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے مراد لینے کا ایک معیار ہے ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے جو کہ اہل علم نے مقرر کیا ہے وہ قاعدہ اور ضابطہ کیا ہے وہ قائدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب یوم کی نسبت ایسے فیل کی طرف کر دی جائے جب یوم کی نسبت ایسے فیل کی طرف کر دی جائے جس فیل کے ادا کرنے میں کافی وقت لگے جس فیل کے ادا کرنے میں وقت لگے جس فیل کو ادا کرنے کے لیے ایک وقت درکار ہو تو اس وقت اس وقت اس یوم سے مراد اس وقت اس یوم سے مراد انار ہوگا اس وقت اس یوم سے مراد کیا ہوگا اندھار ہوگا دن ہوگا لیکن جب یوم کی نسبت ایسے فیل کی طرف کر دی جائے جب یوم کی نسبت ایسے فیل کی طرف کر دی جائے کہ جس فیل کو ادا کرنے میں وقت کم لگے جس فعل کو ادا کرنے میں وقت کم لگے زیادہ وقت درکار نہ ہو تو اس وقت اس یوم سے مراد مطلق وقت ہوگا اس وقت اس یوم سے مراد مطلق وقت ہوگا چاہے دن مراد لے لو چاہے رات مراد لے لو چاہے دن مراد لے لو چاہے رات مراد لے لو اس وقت یوم سے مراد مطلق وقت ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگے یہ اگر بات سمجھ میں آگے تو پھر مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ اگر یوم کی نسبت ایسے فیل کی طرف کی جائے کہ جس کے اندر کافی وقت لگے اس وقت اس سے مراد دن ہوتا ہے نہار ہوتا ہے اور جب یوم کی نسبت ایسے فیل کی طرف کر دی جائے جس کے اندر زیادہ وقت نہ لگے کم وقت درکار ہو اس وقت یوم سے مراد متلک وقت ہوتا ہے اس وقت یوم سے مراد متلک وقت ہوتا ہے اب دیکھیں اب مسئلے کی طرف آئے اگر کسی نے کسی اجنبی عورت سے یہ کہا کہ یوم اتب کی جس دن میں تجھ سے نکاح کروں فنتی پس تو اس دن کیا ہوگی طلاق والی ہوگی اب آپ خود بتائیں طلاق دینے کے اندر زیادہ وقت درکار ہے یا کم وقت درکار ہے تو طلاق ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر زیادہ وقت درکار نہیں بلکہ کم وقت درکار ہے اور یہ ہم نے بتالا دیا کہ جب یوم کی نسبت ایسے فعل کی طرف ہو جو غیر ممتد ہو یعنی کہ جس کے لیے کم وقت درکار ہو تو اس وقت یوم سے مراد مطلق وقت مراد ہوتا ہے کہ اس سے مراد دن اور رات دونوں ہوتے ہیں لہذا طلاق ایک ایسا فعل ہے طلاق ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر وقت کم درکار ہوتا ہے اور یہ غیر ممتد ہے یہ کیا ہے غیر ممتد ہے لہٰذا یہاں بھی یوم سے مراد مطلق وقت ہوگا جو دن اور رات دونوں کو شامل ہو جو دن اور رات دونوں کو شامل ہوگا اس لیے ہم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے یہ الفاظ کہے یوم آتا ذب و تعلیم جس دن میں تج سے نکاح کروں گا پس تو طلاق والی ہے تو فتح لئی لل اس شخص نے رات کو شادی کی تو فتح تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر یوم کی نسبت ایک ایسے فیل کی طرف ہے جو غیر ممتد ہے اور جب یوم کی نسبت ایسے فیل کی طرف ہو جو غیر ممتد ہو جس کے اندر کم وقت لگے تو اس وقت یوم سے مراد مطلق وقت ہوتا ہے یعنی کہ دن اور رات دونوں کو یوں شامل ہوتا ہے لہذا یہاں اگر رات کو بھی اگر اس نے شادی کی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی یہ دیکھیں یوما <الْيَوْمَة> کیونکہ یوم کو یوز کرو ذکر کیا جاتا ہے یوراد بھی بےآز الاری اور اسے دن کی سفیدی مراد لی جاتی ہے یوم سے دن کی سفیدی مراد لی جاتی ہے کب فیوح مل والی اور دن کی سفیدی پر ہی اس کو محمول کیا جاتا ہے کب شرط یہ ہے کہ کہنا بالین جب یہ ملا ہوا ہو ایسے فعل کے ساتھ جو ممتد ہو جس کے اندر وقت لگے جس کے اندر وقت لگے جس طرح کے کسوم جس طرح کے روزہ جس طرح کے کیا ہے روزہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو کافی وقت کو چاہتا ہے جو کافی وقت کو چاہتا ہے لہذا اگر اس طرح کے فعل کی طرف جب اس کو منسوخ کر دیا جائے تو اس سے مراد بیاز النہار دن کی سفیدی مراد ہوتی ہے کسومی ول امر ومری بل یدی و کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے کمافی قوری ہی جس طرح کہ کسی اس کا قول کہ امر کی بیادی کا یوم یقدم فلان کہ اگر کسی انسان نے یو کہا اپنی بیوی سے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تیرے قبضے میں ہے اس دن تیرا معاملہ تیرے قبضے میں ہے اس دن کہ جس دن فلاں آدمی آئے گا فلاں آدمی آئے گا تو اب اس کے اندر دیکھے کہ یہ جو معاملہ اس کے قبضے میں کیا اس کے اندر کافی وقت لگے گا کافی وقت تک یہ معاملہ اس کے ہاتھ میں رہے گا جب تک کہ وہ انسان آئے گا نہیں اتنے وقت تک یہ معاملہ, اس وقت تک یعنی کہ یہ معاملہ اس کے ہاتھ میں رہے گا تو اس کے اندر بھی ایک وقت درکار ہے کہ اس انسان کی آمد کا وقت درکار ہے ایک وقت درکار اسی طرح کسوم کے اوپر بھی ہاشیاں دیکھیں اس کے اوپر جو ہاشیا لگا ہوا ہے اس کے اندر اس کی مثال لکھی ہوئی ہے نحو جیسے کہ الا انسوما یوما یقم فلان جیسے کسی شخص نے یہ قسم کھالی یوں کہ میں روزہ رکھوں گا اس دن جس دن فلان شخص آئے گا تو یہ روزہ رکھنا کہ اسی طرح معاملے کو سپرد کرنا ان دونوں کے اندر ایک وقت درکار ہے ایک کیا ہے وقت درکار ہے لہذا یہاں اس سے مراد بیاز النہار دن کی سفیدی ہوگی یوں سے مراد کیا ہوگا دن کی سفید مراد ہوگی ان یوراد بھی المعیارو عیار اس سے مراد اس سے مراد یوں سے مراد معیار ہے معیار کی تعریف آپ اصول شاشی میں پڑھ چکی ہیں کہ معیار کسی کہتے ہیں معیار کسی کے لیے وقت کا معیار ہونا یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت اس فیل کو پورے, کے پورے کو گھیر لے اس فیل کو پورے, کے پورے کو گھیر لے اس کی مثال رسول شاشی والے نے روزہ ہی دی ہے کہ روزہ کے لیے وقت معیار ہے کہ پورے کے پورے روزے کو وہ دن جو ہے وہ گھیر لیتا ہے بہرحال بھیل معیار ہوں کیوں کیوں کہ جناب جب فعل ممتد ہوگا جب فعل ایسا ہوگا کہ جو جس کے اندر کافی وقت درکار ہو جس کو جس کے لیے کافی وقت درکار ہو تو اس وقت یوم جو ہے یوم سے مراد معیار ہوگا یوم سے مراد کیا ہوگا معیار ہوگا آگے وہ حضا القوبی اور یہ اسی کے زیادہ مناسب ہوگا تو یہ اسی کے زیادہ مناسب ہوگا وہ یوز کرو و یوراد مطلق الوقت وہاضا الیکقوز کرو یوراد بھی مطلق الوقت اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے مطلق وقت مراد لیا جاتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و مئم یوم اس کہ اس دن یہ اپنے پشت کے بل پیٹھ کو پھیریں گے قیامت کے دن جو ہے یہاں اب مطلق وقت ہے اس دن سے اس دن کے اندر یہ اپنے پشت کو پھیر کے بھاگیں گے تو یہ اس سے مراد مطلق وقت ہے دن اور رات دونوں مراد و مراد بھی مطلق الوقت اس سے مراد مطلق وقت ہے فیوحمل علی اس پر اس کو محمول کیا جائے گا ازا ازا جب کہ یہ ملا ہوا ہو بف ایسے فعل کے ساتھ لا یم جو فیل ممتد نہ ہو جس فیل کے اندر زیادہ وقت نہ لگے بلکہ کم وقت لگے وہ طلاق منہازل قبیل اور طلاق اسی قبیل سے ہے کہ اس کے اندر زیادہ وقت نہیں لگتا لہذا جب طلاق اسی قبیل سے ہے اور یوم کی نسبت ایسے فیل کی طرف ہے جس کے اندر کم وقت لگ رہا ہو تو اب یہاں متلق وقت مراد ہوگا فیم تزیم الارا پس یہ یوم دن اور رات دونوں کو شامل ہوگا دن اور رات دونوں کو شامل ہوگا یہ سارا مسئلہ اس وقت ہے کہ جب اس انسان کی کوئی نیت نہ ہو جب اس انسان کی کوئی نیت نہ ہو اس نے مطلب کلام کہا ہو کسی قسم کی کوئی نیت نہ ہو تو لہٰذا یہاں دو احتمال تھے لہٰذا یہاں, یہاں پر دو احتمال تھے یا تو اس سے مراد بیاض النہار لیا جائے دن کی سفیدی یا اس سے مراد مطلق وقت لیا جائے تو وہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ فیل, کے ساتھ فیل کی طرف اس کی نسبت تھی جس کے اندر کم وقت لگتا ہے اس لیے مطلق وقت مراد لے لیا لیکن اگر اس انسان نے ان دونوں احتمالوں میں سے کسی ایک احتمال کو نیت کے ساتھ متعین کر دیا یہ دو احتمال تھے نا مطلق وقت اور بیاز النہار دو احتمال ہیں لیکن اگر کسی انسان نے نیت کے ذریعے ایک احتمال کو متعین کر دیا تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس انسان کی تصدیق کی جائے گی اگر وہ یوں کہہ دے کہ میری نیت اس یوم جو میں نے لفظ بولا یوم اس سے میری نیت دن کی سفیدی کی تھی تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اس کی تصدیق کی جائے گی یہی مصنف علیہ رحمت سمجھا رہے ولو قالا اگر ولا کہا کہ آ تو بھی میں نے اسے مراد لیا بیازن نہاری بیاز ان نہاری خاص طور پر دن کی سفیدی میں نے اسے مراد لی تھی تو قزائی اس انسان کی تصدیق کی جائے گی کیوں لنوا حقیقت کلامی کیونکہ اس نے اپنے کلام کی حقیقت کا ارادہ کیا اپنے کلام کی حقیقت کا ارادہ کیونکہ اس کا حقیقی معنی ہے کیونکہ یہ اس کا کیا ہے حقیقی مانا بیاز النہار کیونکہ دونوں احتمال ہیں بیاز النہار کا بھی ہے مطلق وقت کا بھی واللیل لا وََ الا تناولوات اور اب یہ تعریف یہاں پر آ کر کر رہے ہیں واللیل لا لناول الا سوات <الصَّوَات> کہ رات وہ صرف اور صرف سیاہی کو شامل ہوتی ہے و لا اللہ الا اللہ بیاز بیاض خاصتاً اور دن وہ صرف اور صرف خاص طور پر سفیدی کو شامل ہوتا ہے وہ لغت یہ لغت کے اعتبار سے یہ کس کے اعتبار سے یہ میں نے سب سے پہلے بیان کر دیا یہ کس کے اعتبار سے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے ہے یہ میں نے اس کا حسر والا ترجمہ کیا ایک لفظی ترجمہ بھی ہو سکتا ہے وہ یوں وہ لئی اور رات لا تنا شامل نہیں ہوتی الا سواد مگر سیاہی کو وہ اور دن لا تناول نہیں شامل ہوتا الیاز مگر سفیدی کو خاصتاً خاص طور پر لغت اور یہی لغت ہے یعنی یہی معنی ہے آگے فصل ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے ومن قال علی یہاں تک تو بات چل رہی تھی اس بات کی اس یہاں تک تو یہ سارا کا سارا معاملہ اس طرح چل رہا تھا کہ طلاق کو منصوب کیا جا رہا تھا عورت کی طرف طلاق کو منصوب کیا جا رہا تھا عورت کی طرف تو اب اس فصل کے اندر اس فصل کے اندر کچھ اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں کہ اگر طلاق کو منسوخ کر دیا جائے شوہر کی طرف مرد کی طرف تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا تو اس کے اندر سے اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمٰن یہ بیان فرما رہے ہیں ممنقال علی مراطی اور جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا انا مین کی تعلیم انامین کہ میں طلاق والا ہوں تیری طرف سے میں طلاق والا ہوں تیری طرف سے یعنی کہ مجھے طلاق ہے تیری طرف سے فنی سبشعین تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی وہ ان نوا طلاقن اگرچہ وہ اپنے اس کلام کے ذریعے طلاق کی نیت بھی کرے اگرچہ وہ اس کلام کے ذریعے طلاق کی نیت بھی کرے تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی میں نے ایک پہلے آپ سے بات کی تھی ایک دو سبق پہلے کہ میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی مصنف علیہ رحمہ یہاں سے کچھ بیوقوفوں کی بے وقوفیاں ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ بیوقوف شخص اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کلام کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں ایک بالکل احمقانہ اور جاہلانہ کلام ہے انا من کی تالکن کے بھائی مجھے تیری طرف سے طلاق انا من کی تالکن مجھے طلاق ہے تیری طرف سے حضرت نے بیوی بی سے یوں کہا تو فلاح سا کسی قسم کی کوئی چیز واقع نہیں ہوگی وہ نوا طلاق اگرچہ وہ طلاق کی نیت بھی کر لے ولا ان کی باعین اور اگر کسی شخص یوں کہا کہ انا مین کی میں تیری طرف سے جدا ہونے والا ہوں اولی کی حرامن یا میں تجھ پر حرام ہوں یعنی طلاقہ اور ان دو کلاموں کے ذریعے طلاق نیت کر لی فهي تالقن تو یہ عورت متعلقہ ہو جائے گی یہ عورت متعلقہ ہو جائے گی وقال شاف کیونکہ اس کے اندر تو کچھ طلاق کا معنی پایا جا رہا ہے نا انا مین کی با میں تجھ سے جدا ہوں میں تجھ سے کیا ہوں جدا ہوں اور نیت طلاق کی کم تو یہ اس کے اندر آ جائے گا جو کنائے الفاظ ہیں ان کے اندر یہ شامل ہو رہا ہے لیکن پہلے والا کا محل ہی نہیں ہے وہ دیکھیں آگے آ جائے گی بحث مقام شافی آئی رحم اللہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقاق یقاق امام شافعی رحمہ اللہ, اللہ نے فرمایا کہ پہلی والی صورت جس میں اس نے یوں کہا تھا انمین کی تالقن کہ میں طلاق والا ہوں تیری طرف سے اس میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی اذا نواز جب اس نے طلاق نیت کی ہو کیوں لی ان ملکنکاح مشترک ان بین <جَئِن> امام شافی رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ بینک کی ملکیت, نکاح کی ملکیت میاں بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہے جتنا نکاح کا مالک شوہر ہے اتنا ہی نکاح کا اتنا, اتنی ہی نکاح کی مالکہ بیوی بھی ہے اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کی جو ملکیت ہے میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہے دونوں کے درمیان مشترک ہے کیسے کہ بالوتعی یملکو بالتمکین یا اس طرح کہ عورت اور بیوی اس چیز کی مالک ہے کہ وہ مطالبہ کرے تعلق کے قائم کرنے کا وہ مطالبہ کرے ازدواجی تعلق کے قائم کرنے کا مطالبہ کرے جس تو بیوی بھی اس چیز کی مالک ہے جس طرح کے شوہر اس بات کا مطالبہ کر سکتا ہے اور اس چیز کا وہ ممالک ہے کہ وہ ازدواجی تعلق کے پورے کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے اسی طرح بیوی بھی کر سکتی ہے لہٰذا دونوں مالک ہوئے وہ قزل قلو مشترک اسی طرح حلت ایک دوسرے کا ایک دوسرے کے اوپر حلال ہونا می بیوی کا ایک دوسرے پر حلال ہونا یہ بھی ان دونوں کے درمیان مشترک ہے تو وہ اور طلاق وزع اجالت ہی اور طلاق وضع کیا گیا ہے ان دونوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو ایک اس کو تمکین ایک حلت ان دونوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہی طلاق کو وضع کیا گیا ہے فیصل مضافن علیہ کماسح مضافین الہا تو طلاق کی نسبت کرنا شوہر کی طرف ٹھیک ہے جس طرح کے طلاق کی نسبت کرنا بیوی کی طرف ٹھیک ہے دونوں بالکل درست ہیں جس طرح بیوی کی طرف طلاق کو اگر منسوخ کرے تو وہ درست ہے تو شوہر کی طرف بھی اگر منسوخ کر دیں طلاق کو تب بھی درست ہو جائے گی جس طرح کہ آپ نے آخری وہ صورتوں کے اندر درست قرار دے دی کما فل ابانتی و تحریم جس طرح عبانت والی صورت میں اور تحریم والی صورت میں جائز قرار دے دی اور صحیح قرار دے دی اسی طرح پہلا والا جو کلام انا من کی تعلق ان کی تالکن میں اگر اس نے شوہر کی طرف طلاق کو منسوخ کر دیا ہے تو وہ بھی درست ہے کیوں کیونکہ جس طرح مالک شوہر ہے جس طرح مالک شوہر ہے اسی طرح بیوی بی, بی, بی ہے اسی طرح بی بیوں مالک ہیں دونوں میں سے جس مرضی کی طرف منسوخ کر دو طلاق وہ oh, طلاق واقع ہو جائے گی امام شافی رحمہ اللہ کی یہ دلیل ہے امام شافی رحمہ اللہ کی رحمہ اللہ کی یہ دلیل بات سمجھ آ رہی ہے جی سمجھ آ گئی یہاں تک امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل اچھا اب یہ دیکھیں <س ayrans monat tales> ہماری دلیل کیا ہے نا ہماری دلیل یہ ہے کہ بھائی ولانا انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ بھائی یہ ختم کرنے کے لیے ہے جو طلاق وضاح کی گئی ہے وہ اس ملکیت کو ختم کرنے کے لیے وضاح کی گئی ہے اس ملکیت کو ختم کرنے کے لیے وضع کی گئی ہم یہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی طلاق کو وضاحت ملکیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ جو نکاح کی قید ہے اس کو ختم کرنے کے لیے طلاق کو وضاح کیا گیا ہے نکاح کی جو قید ہے وہ والی قید جو نکاح سے حاصل ہوئی ہے وہ والی قید جو نکاح سے حاصل ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے طلاق کو وضاح کیا گیا ہے اور وہ والی قید وہو ہوا فیح وہ والی قید صرف عورت میں پائی جاتی ہے دون زوجی شوہر میں پائی نہیں جاتی شوہر میں نہیں پائی جاتی شوہر میں نہیں پائی جاتی اب دلیل تنویری پیش کر رہے میں نے آپ کو ایک جب ہدایات شروع کرائی تھی تو میں نے بتلایا تھا کہ دو تین قسم کی دلیلیں صاحب ہدایات لاتے ہیں ایک تو نقلی لاتے ہیں نقلی بھی لاتے ہیں اور دلیل تنویری بھی لاتے ہیں دلیل تنویری آج دیکھیں دلیل تنویری آ گئی دلیل تنویری اس دلیل کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی چیز کو دکھلایا جائے جس کے اندر کسی چیز کو دکھلایا جائے اللہ تا کیا تو نہیں دیکھتا یہ مخاطب کہ ان نہا ہی ممنوعی بزو جن آخر والخروج کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ عورت کو منع کیا گیا ہے جی بزو جن آخر کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنے سے اس کو منع کیا گیا ہے والخروج اور اسی طرح اگر شوہر منع کر دے گھر سے نکلنے کو تو اس سے بھی اس کو روکا گیا اس سے بھی اس کو روکا گیا ہے تو اس کے اندر کیوں کیوں کہ نکاح کے ذریعے سے ایک قید پیدا ہوئی اور وہ قید صرف اور صرف عورت کے اندر پائی جاتی ہے شوہر کے اندر نہیں شوہر کے اندر نہیں جبکہ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح اور دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا نکاح کر سکتا ہے لیکن بیوی کو اس بات کی اجازت نہیں اس کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ جب وہ ایک انسان کے نکاح کے اندر موجود ہے تو اب وہ مقید ہو گئی اور اس کے اوپر یہ قید لاگو ہو گئی کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی وہ نکاح نہیں کر سکتی تو لہذا طلاق کو جو وضع کیا گیا ہے اس قید کو زائل کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے جو قید نکاح کی وجہ سے وجود میں آتی ہے جو قید نکاح کی وجہ سے وجود میں آتی ہے یہ اور وہ پائی جاتی ہے صرف اور صرف عورت میں اس لیے جب کلام کو عورت کی طرف منسوب کیا جائے گا تب تو طلاق واقع ہوگی اور جب شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی ولو کانا علم. یہ تو ایک جواب دے دیے آپ دوسرا جواب دے رہے ہیں ولاؤ کانا لیت چلو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجالت ملک کے لیے ملکیت کو ختم کرنے کے لیے چلو ہم یہ بات مان لیتے ہیں تسلیم کر لیں ولاکان اگر مان لیا جائے اجالت الملکی کے اگر وہ طلاق ملک کے ازالے کے لیے ملک کی ختم کرنے کے لیے ہو تو فہو علی تو ملک بھی بیوی پر ہے ملک بھی کس کے اوپر ہے بیوی پر ہے کیوں لی مملوکتن کیوں کی شوہر مالک ہوتا ہے اور بیوی مملوکہ ہوتی, ہوتی ہے مملوکا ہوتی ہے مملوکتن کیوں کہ بیوی مملوکہ ہے وز جم مالکن اور شوہر کیا ہے مالک ہے ولی حاظلہ سمیت من یہی وجہ ہے کہ اس عورت کا نام منقوہا رکھا جاتا ہے اس عورت کا نام کیا رکھا جاتا ہے منقوا رکھا جاتا ہے تو ملکیت بھی کس کے اوپر ہے ملکیت جو حاصل ہے وہ بھی شوہر کو حاصل ہے کس پر عورت پر وہ بھی شوہر کو حاصل ہے عورت پر نہ کہ عورت کو شوہر پر اگر ملکیت کو بھی ذائل کرنا چاہتے ہو ملکیت کو بھی ذائل کرنا چاہتے ہو تو کبھی ہوگی جب عورت کی طرف نسبت کی جائے نہ کہ اس وقت کہ جب شوہر کی طرف کی جائے کیونکہ ملکیت کو ختم کرنے کا حق شوہر کو حاصل ہے کیونکہ وہ مالک ملکیت کو ختم کرنے کا حق شوہر کو حاصل ہے کیونکہ وہ مالک ہے نہ کہ عورت کو نہ کہ عورت کو پھر بھی اگر اس بات کو بھی تسلیم کر لیں کہ طلاق وہ ملکیت کو زائل کرنے کے لیے تب بھی طلاق کا حق شوہر کو ملے گا عورت کو نہیں ملے گا اور طلاق اس وقت واقع ہوگی جب عورت کی طرف منسوخ کی جائے اور عورت کو متلقہ کہا جائے عورت کو متعلقہ کہا جائے اللہ عالم حقیقت